إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهدئ الله فلا مضيلا له ومن يضلل فلا عدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وعده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وعنتم مسلمون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 خود خطبہ مصنوعہ کے بعد کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے کی ہے. اس آیت کی روشنی میں آج کے خطبے میں میں ماہ محرم کی شرح حیثیت اور تاریخی حیثیت پر روشنی ڈالنا چاہوں گا آج محرم کی چھ تاریخ ہے محرم کا یہ مہینہ دینی اعتبار سے بھی اور تاریخی نقطہ نظر سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے دینی اعتبار سے اس مہینے کی اہمیت کا پہلا پہلو یہ ہے کہ یہ مہینہ محترم مہینہ ہے ان چار مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرمت والے مہینے قرار دیا سال کے جو بارہ مہینے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے چار مہینوں کو محترم قرار دیتے ہوئے فرمایا ان عند اتنا کتاب خلق السماوات والارض منها حرم کہ زمین و آسمان کی پیدائش جب سے ہوئی زمین و آسمان کی تخلیق جب سے ہوئی تب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ ہے جن میں سے چار حرمت والے مہینے ہیں ذلقائد ذیل محرم اور رجب قرآن نے کہا ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان مہینوں کا احترام کیا جائے گناہوں سے بچا جائے ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کی جائے اور خصوصاً لڑائیوں اور جنگوں سے پرہیز کیا جائے زمانے جاہلیت میں بھی اگر جنگ ہوا کرتی ماہ محرم محرمت والے مہینوں کی آمد پر جنگ رک جایا کرتی تھی تو محرم کی پہلی دینی حیثیت یہ ہے کہ یہ بڑا ہی محترم مہینہ ہے محرم کا محرم کی اہمیت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اب تک ہم 1432 ہجری میں تھے اور محرم کی آمد کے ساتھ ہی چودہ ہجری میں ہم داخل ہو گئے تو اس طرح محرم کا مہینہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہجرت کے اس واقعے کی یاد دلاتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے جلیل و قدر صاحبہ بھی اللہ کی خاطر اللہ کے خوشنودی اور اس کی رضا مندی کی حصول کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر کے انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی تو محرم کا یہ مہینہ ہجرت کے اس واقعے کی بھی یاد تازہ کرتا ہے اور ہمیں اور آپ کو دین کے راستے میں اسی طرح کی قربانیاں تعلیم دیتا ہے جس طرح کی قربانیاں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین نے ہجرت کے موقع پر دین کی خاطر دی دین اعتبار سے محرم کی اہمیت کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھنے کو مستحب قرار دیا اور آپ نے فرمایا کہ افضل بعد رمضان شہر اللہ رحرم آپ نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ تبارک و تعالی کے اس مہینے محرم کے روزے ہیں یا غور کرنے کی بات ہے سارے مہینے اللہ ہی کے ہیں لیکن محرم کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا شہر اللہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اس سے یقیناً محرم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے ایک اور شرع مناسبت جس کا تعلق اس مہینے سے وہ یہ ہے کہ اسی مہینے کی دسویں تاریخ تھی جب اللہ تبارک تعالیٰ نے تاریخ انسانی کے سب سے بڑے متکبر تاریخ انسانی کے سب سے بڑے مغرور اور تاریخ انسانی کا سب سے بڑا مشرق اور ساری سے انسانی کا سب سے بڑا ہاشیہ اور نافرمان جسے فرعون کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسی مہینے کی تصمیم تاریخ کو فرعون کے پنجے ظلم و استبداد سے بنو اسرائیل کو نجات دی تھی بنو اسرائیل جو تاریخ کے اس مغرور و متکبر انسان کے ظلم و ستم کی شکتی میں پھنس رہے تھے اللہ تبارک و تعالی نے موسی علیہ السلام کو بھیج کر تیرون کی غلامی سے نجات دلایا اور اس مغرور انسان کو بنو اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے دریافرد کیا دبویا اور یہ تاریخی واقعہ اسی مہینے کی دچویں تاریخ ہوا تھا اور اسی کے شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا جس کا رواج یہودیوں میں چل پڑا تھا اور یہودیوں سے متاثر ہو کر زمانے جاہلیت میں مکے کے کافر بھی روزہ رکھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ روزہ رکھا اور البتہ یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس عزم کا اظہار کیا تھا لائن بقی تو علاقہ سے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو دسویں محرم کے ساتھ ساتھ نووی محرم کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ علیہ السلام کی اس خوشی میں ہم بھی شریف ہوں اور ساتھی قوم یہود کی مخالفت بھی ہو وہ ایک روزہ رکھا کرتے ہیں ہم دو روزے رکھا کریں گے تو اسی لیے آشورہ کا روزہ نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا یہ ایک سال کے گناہوں کا کفہ ہے دسویں محرم کا روزہ اس سے ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور مخالفت کے لیے دسویں دسویں روزے کے ساتھ نویں تاریخ کو کبھی روزہ لینا چاہیے اور اگر کسی وجہ سے نویں تاریخ کو نہ رکھ سکے تو دسویں تاریخ کے ساتھ گیارہویں تاریخ کا روزہ بھی رکھ لینا چاہیے یہ اور بات ہے کہ گیارہویں تاریخ کے روزے کے سلسلے میں آئی ہوئی حدیث واحد ہے مگر اللہ کتاب کی مخالفت کا جو, جو مصلحت ہے وہ گیارہ تاریخ کو بھی روزہ رکھنے سے حاصل ہو جائے گی بھائیوں ان شریف مناسبتوں سے ہٹ کر محرم کے مہینے میں اس تاریخی مناسبت بھی ہے کہ اسی محرم کی اور اسی دسویں تاریخ کو کے دن تاریخ میں ایک بہت بڑا سانحہ اور ایک بہت بڑا حادیثہ پیش آیا تھا کہ نواز رسول اور حضرت حسین ابن رضی اللہ جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اسی محرم کی دسویں تاریخ کو کربلا کے میدان میں انہوں نے جامع شہادت نوش کی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یقیناً ایک سانحہ ہے ایک بڑا حادثہ ہے نواسۂ رسول سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے سے آپ اس طرح حسین رضی اللہ عنہ کی یہ شہادت ہمارے لیے آپ کے لیے امت کے لیے سانحہ مگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یہ شہادت یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک احساس دینا چاہا آپ جانتے ہیں حضرت حسن اور حسین آد نبوی میں کم سن بچے تھے کم سن تھے یہ دونوں تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے اور سارے صحابہ نے جو قربانیاں دی ویسے قربانیاں دینے کا انہیں عہد نبوی میں موقع نہیں ملا تو عہد نبوی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مراتب کو بلند کرنے کے لیے انہیں اس طرح کی آزمائشوں سے گزارا اور آپ جانتے ہیں کہ آزمائشیں مومن کی درجات کو بلند کرتی ہیں مومن جب بھی امتحانات سے گزرتا ہے آزمائشوں سے گزرتا ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں تو ایک مومن جو شہید ہو جائے اس کے کتنے درجات بلند نہیں ہوں گے مگر کہنا ہے یہ واقعہ یہ سانیہ افسوسناک ضرور ہے مگر شیاضرات نہیں اس واقعے کو انوان بنا کر اس واقعے کو بنیاد بنا کر محرم کے مہینے کی جو حیثیت رکھی ہے اور جیسے کچھ بنا رکھا ہے یہ مہینہ اس پورے مہینے کو وہ غم کی حیثیت سے غم کے مہینے کے طور پہ مناتے ہیں آپ دیکھیں گے جگہ جگہ جگہ جگہ ہندو پارک میں خصوصیت کے ساتھ محرم کا جیسے آغاز ہوا آپ کو جا بجا کالے لباس نظر آنے لگیں گے شیا سوگ کی علامت کے طور پر کالے کپڑے پہن لیتے ہیں نہ صرف ان کے مرد ان کی عورتیں بھی گھر میں کاڑے کالے کپڑے پہن لیتی ہیں اور سوگ منانے کے لیے دیورات کو اپنے اوپر اس مہینے میں حرام کر لیا جاتا ہے کھانے پینے کی لذتوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں اپنے اوپر گوشت کو آرام کر لیتے ہیں خصوصاً محرم کے پہلے عشرے میں گوشت نہیں کھایا جاتا ہے اور پانی کی سبھی جا بجا آپ کو لگی نظر آئیں گی جا وجہ آپ کو پانی کی سویلے مشروبات اور جوس کا انتظام سڑکوں پر نظر آئے گا کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو پیاس سے ترپا ترپا کر مارا گیا اس کی یاد میں یہ پانی کی سویلے لگاتے ہیں ان کی پیاس کی یاد میں ہم انسانیت کو سیراب کر رہے ہیں اور ماسم کی کتنی شکلیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اپنے سینے کو کوٹنا اپنے سینے کو پھینکنا اپنے آپ کو زخمی کرنا خون میں لہو لہان ہونا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں ان کی منصبت میں نظمی پڑھنا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اس واقعے شہادت کو محفلوں میں ذکر کر کے رونا رولانا اور سچی بات کہیں جیسے شیخ الاسلام ابن سیمیا نے کہا اس موقع پر جتنے واقعات حضرت علی کی طرف منسوخ کر کے یا رضی اللہ کی طرف منسوخ کر کے سنائے جاتے ہیں یہ واقعہ جھوٹ کا پلندہ جھوٹ کا پلندہ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اسلامی تاریخ میں کتنے سرسے بنے اسلام کے نام پر مسلمانوں میں پچھلے فرقے بنے تاریخ میں سب سے بہترین فرقہ اور تاریخ کا سب سے جھوٹا فرقہ شیعہ ہے اس میں السملہ اور اتمام اصطلاف میں سارے متفق ہیں کہ مسلمانوں میں شیعہ سے پڑھ کر جھوٹا فرقہ جو کہنے والا جو سنانے والا جو سننے والا جھوٹی باتیں وضع کرنے والا جھوٹے روایتیں رواج کرنے والا شیعہ سے پڑھ کوئی اور فرقہ اس امت میں پیدا نہیں ہوا سوچ کی بات ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید ہوئے چودہ سو سال گزر چکے گزر چکے اور نبیم نے میں کیا تعلیم دی ہے کوئی بھی انسان انتقال کرتا ہے وہ بھلے سے شہادت کی کیوں نہ مرے آپ کے عزیزوں کو اس کے اقاریب و رشتہ دار کو زیادہ سے زیادہ تین دن سوگ منانے کی اجازت دی ہے زیادہ سے زیادہ تین دن سوگ منانے کی اجازت دی ہے حالانکہ یہ بھی بہتر یہ ہے کہ وہ بھی نہ منایا جائے افضل یہ ہے صبر کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ بھی تین دن میں سوگ نہ منایا جائے لیکن اگر کوئی سو, سوگ منانے کا مطلب زیب و زینت سے دور رہنا وغیرہ وغیرہ ہاں اگر کوئی منانا ہی چاہ رہا ہے زیو زینت سے دور رہنا چاہ رہا ہے غم میں تین دن بس سوائے بیوی کے شوہر کی جازت پر بیوی کو چار مہینے دس دن عبت ہے اور چار مہینے دس دن اسباب زینت سے دور رہے گی بیوی بی چار مہینے دس اور اس کے علاوہ ہمارا کتنا عزیز کیوں نہ ہو تین دن سے زیادہ سوگ منانے کی اسلام میں اجازت نہیں اور تین دن کی بات نہیں چار مہینوں کی بات نہیں چودہ صدیاں گزر گئی چودہ سدیاں گزر گئی اور آج تک ان کی شہادت کے واقعے کو یاد کر کے اور اس کو سنا کر جو باقاعدہ اجتماعی طور پر شوق منانے کا اہتمام ہوتا ہے جو سراسر کی رابطہ کے خلاف کرتی ہے اور پھر نوحہ آنی کسی بھی محض کی خوبیوں کو یاد کر کے رونا کسی بھی محس کی خوبیوں کو ذکر کر کے رونا رونا رولانا یہ نو آسانی ہے جس پر حدیثوں میں سخت وعید آئی ہے جس پر حدیثوں میں سخت وعید آئی ہے آپ نے کہا لئی سمینا لئی سمینا من لطم قطوش وشق شکل جیو وا ردا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو نو کرتے ہوئے اپنے اپنے آپ میں سبڑا مار لے وہ شخص میں سے نہیں ہے جو نوا کرتے ہوئے غم میں اپنا گریبان پھاڑ لے یہاں تو گریبان بان پھاڑنے کی بات نہیں یہاں تو سینے کو پھاڑا جاتا ہے یہاں تو اپنے آپ کو زخمی کیا جاتا ہے اور خون میں لہو لہان ہوتے ہیں غم منانے کی یہ شکل کسی سورج شہر نہ جائے اور تیسری اور سب سے, سے اہم بات یہ ہے تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے اسلامی تاریخ میں اسلامی تاریخ میں کیا حضرت ہے حسین علی رضی اللہ عنہ یہ اکیلے شہید ہیں؟ اسلامی تاریخ میں کتنے شہداء نہیں ہیں شہداء کی کتنی داستانیں نہیں ہیں اللہ یہ شہدائے بدر ہیں جن کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا سرخائے بدر اور شہدائے بدر اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے ان کے حق میں بخشش کی اور مفرت کی نوید و بشارت اسی دن سنا دی جس دن کے فتح ملی جنگ میں یہ شہدائے خود ہیں ان کے میں نبی کریم بہتوں نے سینے کو چیز کر ان کا دل نکالا کلیجا نکالا اور اس کو چبا دیا انتظام میں اس لیے بات میں ہند مسلمان ہو گئی تھی بعد میں مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وہ ہند میں جایا کرتی تھی اور اسی طرح سے وحشی جس نے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے جب یہ سامنے جایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے گئے تھے تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے میرے مظلوم چچا کی یاد آ جاتی ہے اللہ اکبر شہدا کی کتنی ناشتہ نے نہیں ہے اور کیسے کیسے شہید نہیں ہے اسلامی تاریخ میں مگر نبی صاحبہ نے نبی کریم صاحب نے کسی نے کسی شہید کی شہادت کے واقعے کو لے کر اس طرح سے شوق کا سلسلہ ماتم کا سلسلہ شروع نہیں کیا لہٰذا اسلامی تاریخ میں حسین نے علی رضی اللہ علیہ شہید نہیں ہے کہ ان کی شہادت کو بنیاد بنا کر قیامت تک کے لیے اس واقعے کی یاد سازہ کرتے رہے اور روتے رہے, رہے, رہے, رہے, رہے, رہے, رہے, رہے, رہے سچی بات تو یہ ہے کہ شیعہ جو اہل بیگ کی محبت کے دعوے پر اہل بیگ کی محبت کے دعوے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خان وادہ نموس خان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ کے اقاریب و رشتے دار اور اہل بیگ کی محبت کے دعوے کے حوالے سے ساری حرکتیں کر رہے اور ان کی دین و مذہب ان کی شریعت کی بنیاد ہی اہل بیگ کی محبت ہے سچی بات تو یہ ہے کہ وہ اہل بیگ کی محبت کے دعوے میں بھی, بھی ہیں سب سے پہلے الہل بیڈ کون ہے ہم مانتے ہیں ہمارا ایمان ہے اہل بہت ان سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے اہل بیت ان سے محبت کرنا ان کو چاہنا ان کا احترام کرنا ان کی عزت کرنا اور ان کی توقیر کرنا یہ ایمان کا ایک شروع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بائد ارقم ربی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی احمری انسم نے فرمایا روک روم اللہ آپ ہی علی بھائی تھی ازک کے رقم اللہ آپی اہلی بائی تھی ازک کے رقم اللہ آپ کی مرتبے آپ نے فرمایا لوگوں میں اپنے گھر والوں کے سلسلے میں میرے خاندان والوں کے سلسلے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اللہ کی یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کا احترام کرنا ان کی عزت کرنا ان کو نہ سدانا ان کو سن دے سن نہ کرنا اور باقی بات تمہیں یہ بھی آتا ہے آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان کتاب و سنت کو چھوڑے جا رہا ہوں کتاب و سنت کو چھوڑے جا رہا ہوں. اور لحاظ رکھنا ان کا احترام کرنا. یہ ایمان ہے. آپ کی کتابوں کا عقیدہ اہل الحدیز کے عقیدے پر لکھی یہ ساری کتابوں میں یہ مضمون آپ کو ملے گا کہ ہم اہل بیگ کی محبت کو ایمان کا جس سمجھتے ہیں اہل بیگ کی محبت ایمان کا ایک حصہ ہے خلاف نہیں ہاں البتہ مسئلہ یہ ہے سے کون مراد ہے سے مراد کون ہے علیہ وسلم کا سارا خان وعدہ جن میں سر پہلے آپ کے ابواد متحرات آپ کی ساری دیویاں آتی ہیں آپ کی بیٹیاں آتی ہیں ساری بیٹیاں آتی ہیں پھر ان سے جو نسلیں چلی آپ کے دامات جو نسلیں چلی یہ نسلیں آتی ہیں ازوا کے مطالعہ تمام بیویاں آپ کی تمام بیٹیاں پھر ان سے جو نسلیں چلی ان کی اعلیٰ اولاد ان کی ضروریت یہ سب الحمد میں آپ سے آج صرۃ الضاب پڑھیے صورت الحضاب میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے امہات مومن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات ہیں ان کو خطاب کر کے چند احکامات دیے صورت الحضاب میں يا نساء النبي لستن من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مره وقلن قولا معروفة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج زائلية الأولى واقلن الصلاة وعتينا الزكاة واطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليلهب عنكم الرجس اهل البيت ويطاهركم تطهيرا. الله سورة الهدى افكي اذنها توميه. محاس المین سے کتاب کر کے مرتبہ عنایتوں میں گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے ہر قسم کی اخلاقی برائی سے تمہیں دور رکھنا چاہتا ہے تمہیں بات رکھنا نبی نبی کی اس کے بعد کہتا تعلیمات رہی ہیں کہ تم اخلاقی سے اخلاق کے اعلی مراتب پر فائز رہو آیت کا یہ اور قرآن کا یہ سیاق بتاتا ہے کہ بیت میں سب سے پہلا مزبا آپ کی تمام اقوام مصاحر اہل بیت میں ہیں اور آپ کی تمام بیٹیاں اہل بیت میں سے ہیں زینبی رضی اللہ عنہ رقیہ بھی رضی اللہ عنہ وانہ امکوم رضی اللہ وانہ فاطمہ رضی اللہ وانہ شیا کی غلط شیعہ کی تحریف کیا ہے شیعہ نے کہا کہ آہ بیت صرف حضرت علی فاطمہ حسن حسین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کوئی بیوی بیت میں نہیں آئے گی اہل بیت کے مصروف میں آپ کی کوئی زوجہ نہیں آئے گی اور آپ کی بیٹیوں میں اہل بیت میں رقیہ بھی نہیں ان میں بھی نہیں زینب بھی نہیں صرف فاطمہ آئیں گی اور استدلال کرتے ہیں اس مشہور حدیث ہے جو مسلم شریف اور حدیث کی اور ساری کتابوں میں موجود ہے کہ ایک مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آپ کے چادر اوڑے ہو ہوئے تھے آپ صلی اللہ حضرت حسن آ گئے آپ نے ان کو چادر میں لے لیا پھر حضرت حسین آ گئے آپ نے ان کو بھی چادر میں لے لیا پھر حضرت فاطمہ آ گئی آپ نے ان کو بھی چادر میں لے لیا پھر حضرت علی آ گئے آپ نے ان کو بھی چادر میں لے لیا اور چادر میں لے کر آپ ص نے کہا یہ میرے اہل بیچ ہیں صحیح سے آپ نے کہا یہ میرے اہل بیچ ہیں ع اور اسی طرح وہ موقع بھی جب سر عمران سے مباہلے کا چیلنج کرتے ہوئے تم محمد مباحلہ کر دیں تو کل سہا لونا کہ تم بھی اپنے گھر والوں کو بلا اپنی ضروریت کو بلا لو اپنی بلا لو ہم بھی اپنے گھر والوں اپنی لیں گے آپ سے دعا کریں گے اور جھوٹوں پر اللہ کی لانت کی بد دعا کریں گے اس موقع پر بھی ربی کراطی حسن حسین ربی اللہ کو بلا لیا تھا اور کہا یہ میرے آلے بھائی یہ تو سارے اہل سننا مانتے ہیں کہ حضرت علی فاطمہ حسن حسین نبی اللہ عمل عجمائ یہ اہل بیت میں سے ہے یہ حدیث یہ کہاں بتاتی ہے کہ اہل بیت صرف اتنے ہی ہیں اس حدیث سے یہ کہاں معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت صرف یہی پانچ شخصیتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صرف یہی چار ہستیاں یہ تو نہیں معلوم ہوتا یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ حضرت علی فاطمہ حسن حسین وحی... سے ہے وہ تو ہمارا بھی ایمان ہے سارے سننے کا سارے حریف کا ایمان ہے کہ حضرت علی فاطمہ حسن اور حسین بیٹ میں سے ہیں لیکن سننے کا کہنا یہ ان کے ساتھ نبی کی اور بیٹیاں اور ان کے ساتھ نبی کی اور تمام ساری کی ساری بیمیاں یہ بھی آلہ بیٹھ لیتے ہیں اور یہ وہ حقیقت ہے جسے شیعہ انکار کرتے ہیں سچی بات تو یہ ہے اہل بیت سے محبت کے دعوے میں یہ سب سراسر جھوٹے ہیں وہ لوگ اہل بیت سے کہاں سے محبت کریں گے جن کا دین ہی جن کی شریعت کی بنیاد ہی حضرات صاحب کرام اللہ علی مجمع سے اور نفرت ان کو گالی دینے پڑتا ہے آپ جانتے ہیں شیعہ شیات رسیق حضرت ابو بکر کو گالی دینا حضرت عمر کو گالی دینا اور یہ جو ہے ان کے نزدیک بہت بڑا کھڑے سوال ہے اور امر ممن آہستہ ایسا صدیقہ رضی اللہ و نہ ان نارایتوں نے اتنا کیا کہ ابھی ماضی قریب میں برطانیہ میں ان کے ایک بہت بڑے مذہبی رہنما نے اور ایک بڑے مذہب عام سے خطاب کر کے اس نالا نے ایسے ایسے الزامات لگائے اور نوز کہا کہ وہ ناریا ہے وہ ہے جس سے کویت کے بہت بڑے عالم نے مباہلا بھی کیا اس شخص سے کہنا ہے میرے محترم بھائیو یہ شیعہ جن کے اثرات ہماری زندگیوں میں جن کے راستے سے بہت ساری غلط تصورات امت میں سچی بات اگر کہیں شیعہ کا وجود اس امت کے حق میں اسی قدر نقصان ہے جس قدر کے یہودیوں کا وجود انسانیت کے حق میں نقصان دے یہودی اقوام عالم میں یہودیوں کی جو حیثیت ہے اقوام عالم میں یہودیوں کی جو حیثیت ہے امت میں شیعہ کی وہی آپ یہودی ذہنیت کو پڑھیے اور شیعہ کی ذہنیت کو پڑھیے دونوں نے بڑی مشاوت اور افسانیت پائیں گے مزاج کے اعتبار سے طبیعت کے اعتبار سے خفاثت کے اعتبار سے شرارت کے اعتبار سے بڑی افسانیت آپ کو ملے عربی زبان میں ماجد سر کے سال یہ مستقل کتاب ہے بزل المجور فیس بات یہ مشابہات بدل المجہ پھر اس بات کی مشاہدہ تین جلدوں میں اور تین مالیم میں کتاب چھپی اتنی زخیم زخیم جلدوں میں جس میں ملک نے بتایا ہے کہ یہودیوں میں اور شیعہ میں کتنی اقسانیت اور کتنی مشابہت یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہودی یہ شعب اللہ علمخان ہے یہ اللہ تعالیٰ کا منتخب گروہ ہے اور دوسرے سارے انسان سارے مذاہب والے یہ یہودیوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور بالکل شیعہ کے پاس بھی آپ دیکھیں के کے نزدیک انہیں بوبید حاصل ہے اور سننی کو ستانا سننی کو تکلیف دینا کسی بھی سننے کو شیاح کے پاس ایک کارے جواب ہے بہت بہت کارے جواب اور آپ تاریخ پڑھیے اسلامی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ شیاح نے امت مسلم کی سبھا میں رہ کر امت کو ایسے ایسے موقعوں پہ نقصان پہنچایا ہے کہ اگر ہم تاریخ سے عبرت حاصل نہیں کریں گے مستقبل میں بہت عباسیا خلافت عبداسیا جو سن ایک سو ایک سوال کثیر شاہجہ الوداع و نیا اللہ اجلے کثیر الفیدا پڑے پڑھیے آپ کو معلوم ہوگا خلافت عباسیہ کو گرانے میں خلافت کی بنیاد کو اٹھانے میں شیعہ نے کیسا رول ادا کیا دشمنا کے ساتھ مل کر آخری خلیفہ عباسی مشتاح بلّہ نام تھا میں سب سے آخری خلیفہ مشتاح تھا. تھا ابن القمی ابن القمی شیعہ تھا ابن القمی شیعہ تھا اور ہمارے حکمرانوں کی غدلت اور نادانی کہی ہے کہ شیع کو انہوں نے اپنے دربار میں وزیر بنا کر سب سے اہم رکن اور درجہ دے کر رکھا تھا تو وزیر خلیفہ عباسی کا وزیر صاحب منقمی لیکن اس نے وہ مخلیفہ کے ساتھ رہ کر سمیوں کے ساتھ رہ کر مسلمانوں کی بنیادیں کیسی کھوکھ لی اس نے سب سے پہلا کام چاہ کیا خلافت کو کمزور کرنے کے لیے فوج تو تھی بلو عباسیا کی سلافت عباسیا کی فوج کی تعداد کو سب سے پہلے گھٹایا ایک وقت تھا جبکہ بنو جب عباسیا کے پاس عباسی حکمران کے پاس ایک لاکھ کی سے ایک لاکھ کی تعداد میں فوج تھی اس نے گھٹاتے گھٹاتے دس ہزار کر دیا مختلف حوالے مختلف بہانے بتا کر مختلف فائدے بتا کر دھوکہ دینے کے لیے فوج کسی بھی اجتماعیت کی طاقت ہوتی ہے کسی بھی ملک کی طاقت ہوتی ہے سب سے پہلا ہم نے اس نے یہ کیا مشورے دے دے کر ایک لاکھ کی جگہ ہو کر رہ گئی اور دوسرا کام یہ کیا یہ الاقو کی، خان سے اس نے رابطہ کیا اور رابطہ کر کے اسے بغداد پر حملہ کرنے پہ ابارا تاطاروں سے اس کے خفیہ روابط تھے جو خلیفہ عبداسی سے جو ہے تھے اور جب تا حملہ کر رہے تھے بغداد پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے تو ادھر خلیفہ جب جہاد کرنے کی سوچ رہا تھا تو خلیفہ کو یہ کہہ کر اس نے تسلی دلائی کہ ری سلح کے لیے آئے ہم بھی سلاح کر لیں گے اس وقت لڑنا اس وقت جن کرنا ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہے اس سے ہم سلح کر لیں گے خلیفہ کو دلاسا دیتا رہا تسلی دیتا رہا اور خلیفہ بھی اس کے دامے فریت میں آ گیا اور یہی سمجھ رہا تھا اچھا کہ وہ سو آ رہے ہیں ہم ان سے مل سنا کر لیں گے اور تاریخ بتا دیے اس نے پہلے اسے یہ طے کر رکھا تھا کہ جب یہ سلاح کے حوالے سے آپ کے پاس آئیں گے ان کو ختم کر دینا خلیفہ اور مستف ملنا سات سو افراد کو لیے ہوئے جن میں بڑے بڑے علماء تھے اور افراد کے جرنیل کمانڈر تھے سب کو لے کر جو ہے تاطاروں کے پاس گیا سنا کرنے کے لیے اور آن کی آن میں تاطاروں نے ان کا خاتمہ کر کے رکھ دیا سب پہ ہللا بولا حملہ کر دیا اور ختم کر کے رکھ دیا خلافتیں بنو عباسیہ کا زوال اسی وقت ہو گیا خلافتیں بنو عباسیہ کے زوال کا دنیا بھی اس وقت شیا ہے رفت کا وجود ہے شیعہ کا وجود ہے تاریخ میں انہوں نے شیا نے اس طرح بہت نقصان پہنچانے کو اور آج بھی اگر آپ آپ کی نظر اگر اس وقت جو سیاسی صورتحال عالم اسلام کی اس سیاسی صورتحال سے نظر رکھیں گے آپ دیکھیں گے شیعہ پھر وہی رول ادا کر رہے ہیں شیعہ پھر وہی کردار ادا کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے سیاہ دنوں پچھلے ایک دو چار مہینوں کی تاریخ کر لو سیاہ نے سوری حکومت کے خلاف کتنی سازشیں کی ہیں بحرین کی حکومت کے خلاف کتنی سازشیں کی ہیں کے خلاف کتنی سازشیں کی ہیں اور اس وقت جو شام میں جو کچھ چل رہا ہے جسے ہم سیریا کہتے ہیں روزینہ پچیس سے چالیس افراد مر رہے ہیں شام میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ مت سمجھو کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے یہ سیاسی مسئلے سے بڑھ کر دینی مسئلہ ہے اس لیے کہ شام کا جو حکمران بشار السد ہے یہ کٹر قسم کا شیعہ ہے شیعہ کا ایک فرقہ ہے جس کا نام ہے نصیریہ شیعہ کا ایک فرقہ ہے نصیریا نصحر نسیری سے اس خاندان کا تعلق ہے بشار السد کا تعلق ہے اور جبکہ شام میں سنی کی سنی مسلمانوں کی اکثریت ہے اور شیعہ ہیں دس پندرہ فیصد ہیں بیس فیصد ہیں اور یہ دس پندرہ فیصد شیعہ اسی پچاسی فیصد سنیوں پر غالب ہیں اور ہر قدموں انہیں کچل رہے ہیں یہ دراصل سیاسی لڑائی نہیں مذہبی لڑائی ہے کہ روزینہ پچیس سے چالیس سنیوں کو ختم کیا جا رہا ہے اور یہ وہ شخص ہے جس کا والد حافظ اس نے ایک دن میں دس ہزار سنیا کو مارا تھا دس ہزار سننے کو ختم کیا تھا تو مختلف ماضی کی تاریخ بھی بتاتی ہے اور آم کی صورت حال بھی بتاتی ہے کہ شیعہ کا وجود اس امت کے لیے دینی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے بہت زیادہ نقصان ہے کردار کے اعتبار سے دیکھو تاریخ کی بدترین کردار رکھنے والی قوم ہے کردار اور اخلاق کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے کیریکٹر کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو کردار کے اعتبار سے بھی بہت ہی گٹیا کی قوم آئے سوڈیت ہو, سے سنی ہو, گئے. سنی ہو انہوں نے کتاب لکھی. کتاب کا نام ہے للہ للہ آپ اس کتاب کو پڑھیں اس کتاب میں اس مول نے چونکہ وہ گھر کا بھائی ہے شیعہ تھے اور بہت بڑے عالم تھے شیعہ کے وہ اور سننی ہو گئے سلفی ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے لکھی ہے کتاب للہ سنبن تاریخ اور اس کتاب میں بچایا ہے ان کے بڑے بڑے مذہبی رہنما ان کے بڑے بڑے مذہبی کتنے بد کردار ہوتے ہیں ہمینی جس کو لوگ امام الحدایا کہتے ہیں اور ایرانی انقلاب کا پاسوان جو تھا عمینی اس کے سلسلے میں انہوں نے حوالوں کے ساتھ نعت بلّا ایسی باتیں لکھی ہیں اس دن کے واقعات لکھے ہیں کہ ہم اس نمبر پہ ان کا تذکرہ کرنا نہیں چاہتے اور ہمینی کے علاوہ اور ان کے مذہبی رہنماؤں کے سلسلے میں کتنے واقعات انہوں نے لکھے امام شوقانی رحمت اللہ علیہ امام شوقانی رحمت اللہ یالی جو دو صدی پہلے گزرے ہوئے بہت بڑے ماحول پیدا ہوئے لیکن حق پرستی کا جذبہ تھا انہوں نے شیعہ کے سماج سوسائٹی کو دیکھا ان کے آئ پڑے رام توبہ کیے سنی اور سلفی ہو گئے اور سنی اور سلفی ہونے کے بعد امام شوکاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں جا بجا لکھا ہے کتنی جگہ انہوں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ میں نے شیعہ سے پر کر بدتر کر کردار کوئی اور قوم نہیں دیکھی مان شوکانی نے لکھا ہے کہ ان کے بڑے بڑے عالموں کو میں نے دیکھا ان کے بڑے بڑے مذہبی رہنماؤں کو میں نے دیکھا کہ اندرونی طور پر ان کا کیریکٹر کتنا برا رہتا ہے کتنے بد اخلاق رہتے ہیں تو محترم بھائیو شیعہ یہ امت مسلمہ کے حق میں ایک ناصوب ہے امت مسلمہ کے حق میں بہت نقصان دہ ہیں یہ اور بات ہے کہ بظاہر محبت کی بات کریں گے قریب آنے کی بات کریں گے ان کا ایمان ہے تقیہ تقیہ کہتے ہیں دل میں ایک بات چھپائے رکھو سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے زبان سے دوسری بات کہو اہل السنہ اور کے ساتھ یہی تقیہ کا رول ادا کرتے ہیں اور بہت نادان اہل السنہ خوش ہو جاتے ہیں یہ بڑے اچھے لوگ ہیں تاریخ سے سبق حاصل نہیں کریں گے ہم تاریخ سے حاصل نہیں کریں گے ہم دھو کھائیں گے افسوس ہے کہ آج امت مسلمہ مختلف شعبہ زندگی میں اس تشریح سے متاثر ہے ہندوستان میں جن کو رانوں حکومت کی ان میں سے بہت سارے شیعہ تھے یا شیعہ سے متاثر تھے تو اسی راستے سے بہت سارے تصورات کازیانے تازی وغیرہ کی تداد و خرافات مسلمانوں میں آ گئی اور آج آپ دیکھتے ہیں محرم کی آمد کے ساتھ ہی ہم مسلمان بھی کتنے مسلمان ایسے ہیں جو شیعہ کے دوش بدوش ہو کر وہ ساری کارروائیاں مناتے ہیں جو کار یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس سے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے تو عرقی سے اور امت مسلمہ فرمائے کہ خطرناک فرقے کی سازشوں مکاریوں اور عیاریوں سے ہم خود واقف رہے اور اللہ تبارک و ان کے شر سے امت مسلمہ کو اور ہماری مملکتوں حکومتوں کو بچائے اللہ اللہ اللہ کر عامی بارہ جواب بر رب خوبی